قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب اس کی کھال اتاری جاتی تو سر جسم سے الگ کر دیا جائے تو کیا ہوگا یہ تو سارے جانور کے سر جسم سے جدا ہوتے ہیں جب کھال نکالی جاتی مسئلہ اس میں ہے کہ ذبح کرتے وقت گردن کو الگ کرنا وہ مسئلہ الگ ہے لیکن یہ مسئلہ کہ جب جانور ذبح ہو گیا اب اس کی کھال وغیرہ اتارنے کے بعد میں اس کے اعضا اور اس کی گردن جو ہے اس کو الگ کرنے میں کوئی حرج نہیں جی